السلام علیکم و رحمۃ وبرات الحمد للہ الحمد للہ بات چل رہی ہے کہ قائم مقام صحیح کے ہو جب وہ یا متکلم کی طرف مضاف ہو تو اس کا اعراب کیا ہوگا تفصیل آپ لوگ پڑھ کے آ چکے ہیں البتہ یہاں سے آگے اسماعی سطح مقبرہ کے حوالے سے بیان کرتے ہیں اسماعی ستا مقبرہ آپ پڑھ کے آ چکے ہیں علم و کے اندر اسماعی مقبرہ جب یائے متکلم کے علاوہ کسی اسم کی طرف مضاف ہو تو ان کا جو اعراب ہوتا ہے وہ اعراب بالحرف ہوتا ہے اعراب بالحرکت نہیں ہوتا ٹھیک ہے تو اسی طرح کہتے ہیں کہ جب اللہ اکبر اسمائے ستہ مقبرہ جب یا متکل کی طرف مضاف ہوں تو ان کو اسی حالت کے اندر ہی ان کی اضافت کی جائے گی یا متکل کی طرف ٹھیک ہے اصل جو ان کے حروف اصلیہ ہیں وہ واپس نہیں آئیں گے اس لیے کہ ان کا کسرت استعمال ہے اور کثرت استعمال میں اصل کیا ہے تقسیف ہے یہ تو آپ لوگ جانتے ہیں کہ یہ اصل میں ابن ہے اخن ہے حنن ہے فمن ہے زمالن ہے ابن اباون تھا اصل میں اخن اخن تھا وغیرہ وغیرہ لیکن اصل میں یہ تعلیمات یعنی ابن اور اخن ہی عام طور پر استعمال ہوتے ہیں البتہ تصغیر وغیرہ کے اندر یہ دوسری چیزوں میں تمام حروف جو ہوتے ہیں وہ حروف اصلیہ واپس لوٹ آیا کرتے ہیں لیکن یہاں پر اس اضافت میں ہم نہیں لٹائیں گے اس لیے کہ یہ کثرت استعمال اور کثرت استعمال بھی تخفیف کا ہی تقاضا کرتی ہے لہذا ان کو اسی طریقے پر ہی متقل کی طرف ان کی اضافت کر دیں گے ٹھیک ہے تو لہٰذا اخن تھا تو اخی بن جائے گا ابن تھا تو ابھی بن جائے گا اور ہم تھا تو ہمی بن جائے گا ہنن تھا تو ہنی بن جائے گا البتہ جو رہ جاتے ہیں فمن فمن اصل میں کیا تھا یہ فوہن فامن اصل میں کیا تھا فوہن اس لیے اس کی جمع افواہن آتی ہے فامن ایک منہ کو کہتے اور افواہ کئی سارے منہوں کو کہتے ہیں تو اس کی اصل جو تھی وہ کیا تھی فوہن تو اصل کہتے ہیں کہ فوہن و کو کیا, کیا کیا ہے فوہن کے اندر واؤ کو یا کیا ہے یا کا یا میں ادغام کیا ہے اور فا کا جو ضمہ تھا اس کو کیا ہے یا کی مناسب سب سے کیا کر دیا ہے کثرے میں تبدیل کر دیا ہے اور ہا کو کیا کر دیا ہے خلاف قیاس اڑا دیا ہے ٹھیک ہے جی فوہن فمن اصل میں کیا تھا فوہن تو گاؤ کو یا کیا اب جب فوہن کی آپ اضافت کریں گے یا متقلم کی طرف تو کیا بنیں گے فوش ہاں کو تو خلاف قیاس حضرت کر دیں گے تو فوش بن جائے گا واؤ کو یا کیا یا میں ادغام کیا تو فوشہ بن گیا اب فا کے ذمہ کو یا کی مناسبت سے کسرہ میں تبدیل کیا تو فی کیا بن جائے گا یہ ہے اکثر حضرات کا مسلک لیکن دوسرے بعض حضرات کہتے ہیں کہ جس طرح دیگر اسماعی سطح مقبرہ کو ایسے ہی آئے متکلم کی مضاف کیا ہے تو ایسے ہی فامن کو بھی کریں گے اور لہذا کیا پڑھیں گے فمی جی دیکھیے گا اس کو کہتے ہیں کہ وفیل اسماعی اب ایک رہ گیا صرف زو مالن اور ذو کے بارے میں یہ قاعدہ ہے کہ زو جو ہے وہ اس میں جینٹس کی طرف مضاف ہوا کرتا ہے وہ کبھی بھی اس میں ضمیر کی طرف مضاف نہیں ہوا کرتا زو کیا ہوتا ہے اس میں جنس کی طرف مضاف ہوا کرتا ہے کبھی زمیر کی طرف مضاف نہیں ہوتا ٹھیک تو جب ضمیر کیونکہ یا متکلم کی طرف اضافت کرنی ہے یہاں پر تو اس لیے زو کی اضافت زمیر کی طرف نہیں کریں گے الحمد للہ کسی روح وفیل اسما اس سطح علم کہتے ہیں کہ اسماعی سطح مقبرہ میں اس حال میں کہ جب وہ مضاف ہو یا متقلم کی طرف تقولو تو پڑھے گا یا کہ کہے گا اخی و ابی و حمی وفی نہیں پڑھنا اس کو وفی یا کیا وفی یا فمی کے نزدیک یعنی فمی پڑھنا ہے اور بعض حدیق ہے وزاف کبھی بھی یہ کی طرف مضاف نہیں ہوتا بلکہ یہ مضاف ہوتا ہے جب آپ نے یہ کہا کہ زو کبھی اس میں ضمیر کی طرف مضاف نہیں ہوتا بلکہ اس میں جنس کی طرف مضاف ہوتا ہے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ شاعر نے یعنی عرب کے قول میں یہ کیا ہے ضمیر کی طرف اس کی اضافت ہوئی ہے وہ کیا کہ انما یا عاریفلف لے میرنا سے ضبو ہو فضل والوں کو فضل والے ہی جانتے ہیں فضل والوں کو فضل والے ہی اب زب ہو اس والا یعنی فضل والے ہی ہو اس والے یعنی فضل والے ہی یا عارف فضل, فضل, فضل والے کو جانتے ہیں اب یہاں پر زو ہے اور اس کی اضافت یہ ضمیر کی طرف تو اس کا جواب آپ کو پتا ہے کہ جہاں پر بھی نخات پھنس جاتے ہیں تو وہ کیا کہہ دیتے ہیں شازن کہتے ہیں کہ یہ کیا ہے شاز ہے شاز لہٰذا اصل ہمارا قاعدہ اپنی اصل پر ہے وہ کیا کہ زو کبھی بھی کی طرف مضاف نہیں ہوتا بلکہ اس میں جنس کی طرف مضاف ہوتا ہے رہی اس قول کی بات اور اس شہر کی بات اس میں کیا ہے زو کی اضافت کی طرف یہ کیا ہے شاز ہے کہتے ہیں وزو لا یضاف الا مزمر اصلا کبھی بھی ضمیر کی طرح مضاف نہیں ہوتا وقر القائل اور قائل کا یہ قول ہے انما یعرف ذل فضل من الناس ذبو انما بے شک یعرفو جانتا ہے ذل فضل فضل والے کو ان الناس لوگوں میں سے ذبو وہ اس والے یعنی فضل والے ہی تو ذبو اس کا فائل بن رہا ہے کس کا بلا یعرفو کا یار الفضлуу ذو الفضل میں الناس لوگوں میں سے فضل والے ہی فضل والوں کو جانتے ہیں جو بہتر لوگ ہوتے ہیں وہی جانتے ہیں بہتر والوں کو ٹھیک ہے हीरे کی قدر کون جانتا ہے جوہری اچھا جی شاظم کہتے ہیں کہ یہ کیا ہے ہے پہلا قطعت هذه الاسماء یعنی الاضافت تو ہم نے بات کی ہے کس کی کس کی کی قدر ہی جانتا ہے تحادل آن کہتے ہیں کہ جب ان ان کی تو کیا ہو گئی متکلن کی طرف لیکن آپ جب ان کی اضافت نہیں کریں گے یا متقلم کی طرف تو کہتے ہیں آپ ان کو ویسے کہ ویسے ہی پڑھیں گے ابون ہم آخر میں یہ بات بتاتے ہیں کہ یہاں پر تو ہم نے بات جو آپ کو بتائی ہے مضاف کی اس مزاحفلے کی بات اس مضاف لہ کی بات یہ ہے کہ جس میں حرف جر کیا ہوتا ہے تقریری ہوتا ہے ٹھیک ہے نا حرف جر تقدی آپ نے سب ابھی جائے متقلم کی, طرح کی جتنی بھی صورتیں پڑی ہیں یہاں پر کہیں آپ نے حرف جر تو نہیں پڑا جائے متقلم سے پہلے کوئی حرف جر آیا ہو جس نے جو ہے نا اس کو مجبور کیا ہو وغیرہ ایسی بات نہیں ہے کہتے ہیں کہ جو ہر جر لفظی کی بات ہے وہ آپ ان کس میں جا کر پڑھیں گے حروف کی بحث میں لیکن یہاں پر صرف اور صرف آپ کو صرف یہ بتا دیا ہے یعنی تقریری کی مثالیں جیل جی جی اسمافتی اور جب آپ انسما ان کو کیا کر دیں گے اضافت سے ختم کر دیں گے کہ یعنی ان کی اضافت نہیں کریں گے تو قلتا تو آپ کہیں گے امن زو, زو صرف کہہ دیں گے اچھا بو لاق اضافت اور زو کے لیے کیا ہے اضافت ہمیشہ لازم ہے یہ ضرور بہ ضرور ہے اس لیے کہ زو کا تو کوئی معنی ہی نہیں ہے ٹھیک ہے کا تو کوئی معنی نہیں ہے بغیر اس کی اضافت کے تو جب تک یہ کسی قسم کے ساتھ نہیں ملے گا تو اس کا کوئی معنی زن ٹھیک ہے زو درہم وغیرہ وغیرہ البتہ کلو تقدیر یہ تمام صورت کی ہیں اما مایوس کروفی حرف الجر برال وہ صورتیں کہ جن میں ہر جر مذکور ہو کلام کے اندر لفظوں میں تھی قسم سالے سے تعالی قسم سالے سے اس کی بحث آئے گی یہ ہوگی مرفوعات منصوبات مجرورات آپ کے مکمل اس کے بعد الخاتمہ تو جو پہلی تقسیم تھی اور پہلا جو کیا ہے القسم اول تھی وہ یہاں پر تقریباً کیا ہے اس خاتمے کے بعد پوری ہو جائے گی اس کے بعد قسم ثانی اس خاتمے کے اندر بھی خاتمہ بھی دیکھ لیجیے وال منصوبات فقط یا پوناب ما میں جی ہے بیان میں طواب آپ لوگ جانتے ہیں کہ طبعے کی کتنی قسمیں ہیں پانچ قسمیں ہیں آپ جو پڑھ کے آئے آپ نے یو پڑھا تھا کہ صفت بدل تاکیب اک بحر اور تو صفت کو نعت سے بھی کرتے ہیں تو نعت تاکید بدل اتف بحث اور اتفے بیان یہ تابے کی پانچ اقسام ٹھیک ہے جی توابے جمع ہے تابعان کی تو تابع کہتے ہیں کہ جو اعراب میں کوئی بھی دوسرا اسم جو اعراب میں پہلے والے اسم کے کیا ہو موافق ہو اس کو کہتے ہیں تابع اور تابے کی کتنی قسمیں ہیں پانچ اب آپ کو تفصیل میں ذرا تھوڑا سا یہ بتاتے ہیں کہ اس سے پہلے جو اس میں مورب جو گزرا ہے ٹھیک ہے اس کا جو اعراب ہوتا ہے وہ بال تھا یہاں تک آپ نے جو مورد کی جو اقسام پڑھی ہیں مرفوعات پڑھے ہیں منصوبات پڑھے ہیں مجرورات یہ تمام کے تمام کیا ہیں ان تمام میں جو اعراب تھا وہ کیا تھا بال یعنی اصلا تھا کہ ان سے پہلے کوئی نہ کوئی عامل تھا اس عامل کی وجہ سے بعد والے پر کیا ہو رہا تھا اعراب جاری ہو رہا تھا لیکن اس خاتمہ کے اندر آپ کو یہ بتائیں گے کہ ایسا اس میں بتائیں گے کہ جس پر عامل داخل نہیں ہوگا بلکہ اس اسم کا جو اعراب ہوگا وہ پہلے والے اسم کے تابع ہونے کی وجہ سے اس پر ٹھیک ہے نا مثلا مرد تو عالم مرد تو بزیدن اب زین مجرور ہے وہ باہر حرف جڑ کی وجہ سے ہے لیکن اس کے بعد الحال میں کیوں مجرور ہے تو یہ تابع ہے کس کے زید کے تابے ہونے کی وجہ سے اور زید پر حرف جارے ٹھیک ہے نا تو اس پر عامل داخل نہ ہو بلکہ وہ پہلے والے اسم کے تابع ہو اراب کے جاری ہونے میں اور اس تابع کی پانچ اقسام ہیں دیکھ لیجئے الخاط متفق طباب خاتمہ طباب کے بیان میں علم مرت من الاسماء جان لیجئے کہ جو اسماء المعربہ گزرے ہیں مرفوعات منصوبات مجرورات اس کا تعلق پھر وہ اگے جو عبارت آ رہی ہے من الاسماء المعربۃ من المرفوعات والمنصوبات والمجرورات اب یہاں بیچ میں جملہ موترز ہے ان اعرابها بالاصاله ان کا جو اعراب تھا وہ کیا تھا بالاصاله تھا یعنی اصلی اعراب اصلی تھا بان دخلتها العوامل اس طور پر کہ دخلت عواملوں کن اسماء معربہ پر عوامل داخل ہوتے تھے جی تو مرفوعات من منصوبات کا تعلق من میں نے آپ کو بتا اسماء المعربہ میں گزشتہ جو اسماء معربہ گزرے ہیں مرفوعات منصوبات مجرورات میں سے تو ان کا اعراب کیا تھا بالسالا تھا یعنی ان پر عوامل خود داخل ہوتے تھے وہ اعراب جاری کرتے تھے لیکن فقط یقون ارابل اس میں ما ماحقبل ہو کبھی کبھی قد یکنوں کا جب مظاہرے پر داخل ہو تو تقریر کا فائدہ دیتا ہے کبھی کبھی یقون و اراب اسم کا اعراب ہوتا ہے بے ما ماقابلہ ما قبل کے تابع ہونے کی وجہ سے اور اس کو تابے اسی لیے تابع کا نام دیا جاتا ہے جاننا ہو ماقبلہ ہوں اس لیے کہ یہ ما قبل یعنی اپنے سے پہلے والے کا تابع ہوتا ہے پھر اراب عراب میں اب تابے کی تعریف کرتے تابے کیا ہے وہ کل رسان وہ ہر دوسرا اسم ہے وہ کل رسان محربن وہ ہر دوسرا محرب ہے عراب سابق ہی منجہت واحد جو ماقبل کے عراب کے موافق ہو منجہت واحد ایک ہی جہد سے ٹھیک وہ طواب و خمس وقسام کہتے ہیں طبعے کہ کی پانچ قسمیں ہیں اناج نمبر ایک صفت نمبر دو الفرف نمبر 3 اطاکید نمبر 4 البدل نمبر پانچ فل بیان اللہ تبارک و تعالیٰ اب تمام سننے والوں کو مجھ سمیت والی, آفیت والی, ایمان والی لمبی زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ آپ تمام کے حامی و ناصر ہوں السلام علیکم و رحمۃ اللہ